بسم الله الرحمن الرحيم شروع کرتا والله كنعام شجو بانتها مهربان نهاية رحمة نواله إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك تدحن فملاقيه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 ظن أن بلا إن ربه كان بصيرا جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا اور اسی کے لائق وہ ہے اور جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی اور اس میں جو ہے وہ اسے اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی اور اسی کے لائق وہ ہے یعنی زمین اے انسان تو اپنے رب اللہ تعالیٰ سے ملنے تک کی یہ کوشش اور تمام کام اور محنتیں کر کے اللہ سے ملاقات کرنے والا ہے تو اس وقت جس شخص کے داہنے ہاتھ میں آمہ لامہ دیا جائے گا اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا اور وہ اپنے والوں کی طرف ہسی خوشی لوٹ آئے گا ہاں جس شخص کا آمہ لامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا تو وہ موت کو بلانے لگے گا اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا یہ شخص اپنے متعلقین میں دنیا میں خوش تھا اس کا خیال تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر ہی نہ جائے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ اس کے پروردگار اللہ تعالیٰ اسے بخوبی دیکھ رہے تھے سامعین بنایتوں کی تفصیل سے کیجئے آسمان پھٹ جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن آسمان پھٹ جائے گا وہ اپنے رب کے حکم پر کار بند ہونے کے لیے اپنے کان لگائے ہوئے ہوگا پھٹنے کا حکم پاتے ہی پھٹ پھٹ کر ٹکڑے ہو جائے گا اسے بھی چاہیے کہ امر الٰہی بجا لائے اس لیے کہ یہ اس اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جسے کوئی روک نہیں سکتا جس سے بڑا اور نہیں جو سب پر غالب ہے اور اللہ پر غالب کوئی نہیں ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے پست و لاچار ہے بے بس وہ مجبور ہے اور زمین اس روز پھیلا دی جائے گی بچھاتی جائے گی اور کشادہ کر دی جائے گی کہ راگ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین اپنے اندر کے کل مردے اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی یہ بھی رب کے فرمان کی منتظر ہوگی اور اسے بھی یہی لائق ہے کہ اپنے رب کے فرمان پر کان لگائیں پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اے انسان تو کوشش کرتا رہے گا اور اپنے رب کی طرف آگے بڑھتا رہے گا اعمال کرتا رہے گا یہاں تک کہ ایک دن اللہ سے مل جائے گا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اپنے اعمال اور اپنی سعی و کوشش کو اپنے آگے دیکھ لے گا سرنبی داؤت یارسی میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے فرما اے محمد جی نے جب تک چاہیں بالآخر موت آنے والی ہے جس سے چاہیں دل بستگی پیدا کر لیں ایک دن اس سے جدائی ہونی ہے جو چاہیں عمل کر لیں ایک دن اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے ملاقی ہی کی ضمیر کا مرجع بعض نے لفظ رب کو بھی بتلایا ہے تو یہ معنے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کی نبی ملاقات ہونے والی ہے وہ آپ کو آپ کے کل اعمال کا بدلا دیں گے اور آپ کی تمام کوشش و سی کا پھل آپ کو عطا فرمائیں گے دونوں ہی باتیں آپس میں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں قطع رحمہ اللہ فرماتے ہیں اے ابن آدم تو کوشش کرنے والا ہے لیکن اپنی کوشش میں کمزور ہے جس سے یہ ہو سکے کہ اپنی تمام تر سعی و کوشش نیکیوں کی کرے تو وہ کر لے دراصل نیکی کی قدرت اور برائیوں سے بچنے کی طاقت بجز اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملنے والی مدد ہی کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے پھر فرمایا جس کے داہنے ہاتھ میں اس کا آما لامہ مل جائے گا اس کا حساب سختی بغیر نہایت آسانی سے ہوگا اس کے چھوٹے اعمال معاف بھی ہو جائیں گے اور جس سے اس کے تمام اعمال کا حساب لیا جائے گا وہ ہلاکت سے نہ بچے گا چنانچہ صحیح بخاری نیند صحیح مسلم سنترمنی وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس سے بروزِ قیامت حساب کا مناقشہ یعنی پوچھ گچھ ہوئی وہ تباہ ہوگا تو عشا رضی اللہ علیہ فرمایا کہ قرآن میں تو ہے کہ نیک لوگوں کا بھی حساب ہوگا فصو فیوحاد سے وہ حساب رسول اللہ نے فرمایا در اصل یہ وہ حساب نہیں یہ تو صرف پیشی ہے جس سے حساب میں پوچھ گچھ ہوگی وہ برباد ہوگا دوسری روایت میں ہے کہ یہ بیان فرماتے ہوئے رسول اللہ نے اپنی انگلی اپنے ہاتھ پر رکھ کر جس طرح کوئی چیز کریدتے ہوں اس طرح اسے ہلا جلا کر بتلایا مطلب یہ ہے کہ جس سے بعض پرس اور کرید ہوگی وہ عذاب سے بچ نہیں سکتا خود ام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس سے باقاعدہ حساب ہوگا وہ تو بے عذاب نہیں رہ سکتا اور حساب یسیر سے مراد صرف پیشی ہے حالانکہ اللہ تعالی بندے کو خوب دیکھتے رہے ہیں ام الامن رضی اللہ الدیغان سے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ سے سنا کہ آپ نماز میں یہ دعا مانگ رہے تھے اللہ حاصب نے حسۂ کہ اے اللہ میرا آسان حساب لیجئے جب رسول اللہ فارغ ہوئے تو میں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ آسان حساب کیا ہے فرمایا صرف نام اعمال پر نظر ڈال لی جائے گی اور کہہ دیا جائے گا کہ جاؤ ہم نے درگزر کیا لیکن اے عائشہ جس سے اللہ تعالی حساب دینے پر آئیں گے وہ شخص تو ہلاک ہوگا غرض اس کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال آئے گا وہ اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہی چھٹی پا جائے گا اور اپنے والوں کی طرف خوش خوش جنت میں واپس آئے گا طبرانی کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم لوگ اعمال کر رہے ہو اور حقیقت کا علم کسی کو نہیں عنقریب ان وقت آنے والا ہے کہ تم اپنے اعمال کو پہچان لوگے بعض وہ لوگ ہوں گے جو ہسی خوشی اپنوں سے عاملیں گے اور بعض ایسے ہوں گے کہ رنجیدہ افسردہ اور ناخوش واپس آئیں گے اور جسے پیٹ پیچھے سے بائیں ہاتھ میں ہاتھ موڑ کر نام عمال دیا جائے گا وہ نقصان اور گھاٹے کی پکار پکارے گا ہلاکت اور موت کو بلائے گا اور جہنم میں جائے گا دنیا میں خوب حشاش بشاش تھا بے فکری سے مزے کر رہا تھا آخرت کا خوف عاقبت کا اندیشہ مت لکنا تھا اب اس کو غم اورنج یہ اص و حرمان رنجیدگی اور افسردگی نے ہر طرف سے گھیر لیا یہ سمجھ رہا تھا کہ موت کے بعد زندگی نہیں اسے یقین نہ تھا کہ لوٹ کر اللہ کے پاس بھی جانا ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں ہاں اسے اللہ ضرور دوبارہ زندہ کریں گے جیسے کہ پہلی مرتبہ اللہ نے اسے پیدا کیا پھر اس کے نیک و بدآمال کی اور سزا دیں گے بندوں کے اعمال و احوال کی اللہ تعالیٰ کو اطلاع ہے اور وہ انہیں ہر وقت ہر آن ہر جگہ دیکھ رہے ہیں